ويش <تضح> <تضح> <صعيح> بسم الله الرحمن الرحيم كلنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اي الله كل الذي تهافت الشياطين في لظى حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق يكون من ابراہیمات فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العقلي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم طالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركین محاجه قومه قال تحاجونی في الله وقت هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا بس يا ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مرتدون <تصفيق> تم کہو اے رسول کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے کوئی نفع نہیں دے سکتے کیا ہم اپنی پیٹ پر پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر الٹے واپس لوٹ جائیں جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو ایسا ہوگا جیسے کسی آدمی کو لوگ شیطان بہہکا رہے ہوں راہ سے بھٹکا رہے ہوں وہ حیران اور سرگشتہ کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ہی اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ آؤ سیدھا راستہ ادھر ہے تم کہو اے رسول ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے ہمیں یکم دیا گیا ہے کہ ہم اس اللہ کے لیے اسلام کا رویہ اختیار کریں جو تمام کائنات کا مالک ہے اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور یہ کہ تم تقوا کی زندگی اختیار کرو اور یہ کہ اسی کے طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے تو ہو جائے گا کیونکہ اس کی بات ہو کر رہتی ہے اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی اس روز ساری بادشاہی اسی کی ہوگی جو کچھ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ بھی جو کچھ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ بھی سب کچھ اس کو معلوم ہے وہ بتانا ہے اور باخبر ہے ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو ان بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے میں تجھے اور تیری قوم کو شریک گمراہی میں دیکھتا ہوں ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں میں اپنی بادشاہت کا نظارہ کراتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے چراچی جب ایک رات چھائی اور اس نے ایک تارا دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والوں سے مجھے محبت نہیں ہے پھر جب اس نے سو چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے اس نے کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ نہ بتائے تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں پھر جب اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے کہنے لگا یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم تم جو کچھ بھی شک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں اور میں نے تو اپنا چہرہ اس کی ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تنہا میں اسی کا ہوں میں اس کے ساتھ کسی کو ساجی بنانے والا نہیں اس کی قوم سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اس اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے تم جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اسے نہیں ڈرتا ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے اور میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے کیا تمہیں ہوش نہیں آتا میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک کرتے ہو جب کہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے حالانکہ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل تمہیں نہیں دی ہے تو ہم دونوں میں سے کون ہے جو امن پر ہے کون ہے جو بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے کاش تمہیں حقیقت کا علم ہوتا اگر تم علم حقیقت رکھتے تو سمجھتے کہ امن کس کے لیے ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے ہیں امن تو انہی کے لیے ہے اور سیدھی راہ بھی انہی کو ملتی ہے یہاں <تصفح> سے آپ جو گزشتہ بحث سن رہے ہیں پوری اور آپ کے ذہن میں ہوگی حضور اقدا صاحب وسلم سے مشرقی نمک کا یہ سوال کر رہے ہیں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں یہ ہمیں کیسے معلوم آپ خدا کے رسول ہیں قرآن کتاب حق ہے آخرت کو آنا ہے اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں یہ تین بنیادیں جو دین کی ہیں یعنی توحید رسالت اور آخرت توحید یعنی اللہ ایک ہے واحد ہے زندگی کی ہر چیز کو اسی کا اقتدار ہے زندگی کی کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا وہی مالک ہے یہ ہے توحید اس کے ساتھ نہ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے نہ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے ایک دعویٰ تو یہ تھا حضور علیہ وسلم کا دوسرا یہ تھا کہ میں خدا کا رسول اور خدا نے اپنے احکامات بتانے کے لیے مجھ کو اپنا رسول بنایا ہے اور تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ایک روز آخرت آئے گی جس روز ہم سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جو ہم نے اچھا یا برا کیا ہے اس کا بدلہ پائیں تو یہ تین دعوے تھے ان تینوں کی دلیل مانگتے اس پوری صورت میں شروع ہی آئے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں باتوں کے دلائل اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ ایک بات کی دلیل دیتا ہے اور باقی دو باتوں کے لیے بھی وہ دلیل بن جاتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو یہ موضوع چل رہا ہے اب یہاں پر حضور علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ کہلوائے گئے ہیں یہ پورا ایک مقدمہ ہے گویا کہ اسلام کا بات مکمل ہے دلائل سمیت جو یہاں آب ہیں اے رسول ان سے کہیے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکڑ لیں جو ہمیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہارا یہی تو کہنا ہے پہلی بنیاد ہم کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ کو پکڑنا چاہیے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہیے پکڑنا مطلب یعنی اس سے ہدایت دینی چاہیے اسی کی بدائیوی راہ پر چلنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راہ ہدایت دی ہے ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور ہمیں اسی کی بدائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے یہ ہے اللہ کو پکڑنے کا مطلب تو اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم ان کو پکڑ لیں جو ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ماں عربی میں آتا ہے چیز کے معنیٰ میں اور من آتا ہے انسان کے لیے عربی میں دو الفاظ من ہے کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو اگر من ہوا وہ کون ہے اور چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہو ماں ہوا وہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں کا استعمال فرمایا ماں اللہ حالانکہ جباد کرتے ہیں ظاہرے و اشخاص کی کرتے ہیں جتنے بھی بدھ تھے مشکین مکہ کے وہ سب اللہ کے ان کے نزدیک اولیاء اللہ تھے وہ سارے یغوس یعوق ود نثر لات منات جنہوں نے بدھ بنا رکھے تھے انہوں نے جتنے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور ان کے یہ بت ہم نے بنائے اللہ کی برگزی بندوں کی تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اشخاص ہیں ان کے لیے عربی میں من آنا چاہیے اندون اللہ من لائن خونہ آنا چاہیے لیکن ما اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان کی تحقیر کرنے کے لیے جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا کسی آدمی کے بارے میں آپ کیا چیز ہیں ہاں ہیں کیا چیز آپ چیز بول رہے ہیں آپ تحقیر کے لیے آدمی ہے مگر چیز کہہ رہے ہیں آپ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چیز کہا ہے کیا چیز وہ اللہ کے مقابلے ماں کا لفظ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ من کی وجہ ہے ماں کا لفظ ان کی حقارت بتانے کے لیے اور نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے کا مطلب یہ ہے یوں تو پہنچا سکتے ہیں کیوں نہیں پہنچا سکتے پتھر بھی کسی کے سر پہ جا تو سر پھٹ جائے گا اس کا تو نقصان پہنچا دیا اس نے تو مطلب یہ ہے کہ فی الواقع در حقیقت نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے در حقیقت نفع نقصان ظاہر انسان بھی پہنچا دیتے ہیں دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ مار پیٹ کر لیتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن ہر در حقیقت یہ سارے ان نفع ہو یا نقصان یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے تو نفع و نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے کی تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنائیں کیا ان کی عظمت کے چلانے گائیں ان کی بڑائی کے ڈیگے مارے جو چیز ہیں صرف کچھ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں ماں اور جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے تم خود مانتے ہو کہ اللہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تاریخ میں جتنی بھی مشرق قومیں آئی ہیں کسی نے بھی اللہ کے وجوہ سے انکار نہیں کیا ہے اسے آپ یاد رکھیں کسی نے بھی اللہ کے وجوہ سے انکار نہیں کیا سب اللہ کو مانتے تھے سارے کے سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اور یہی مانتے تھے کہ نفع نقصان حقیقت میں وہی دیتا ہے اس کے قائل تھے جیسا کہ آگے کی آیت میں اشارہ آپ کے سامنے یہاں بھی آئے گا علیہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے تم بھی مانتے ہو کہ ہاں اللہ ہی ہے حقیقت میں طاقت والا اور میں نے اسی اللہ کو پکڑ لیا لیکن تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے تم نے جو بوتو, بوتو کو اور دوسری چیزوں کو پکڑ رکھا ہے تم خطرے میں میں خطرے میں نہیں یہ بلائے علیہ السلام اگے فرمائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں ان کی قوم بھی مان رہی ہے کہ اللہ ہی حقیقی معنانے میں مالک اور ناظر ہے اور کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے دنیا میں کسی بھی مشرک قوم نے خدا کے وجود کا خدا کی طاقت کا خدا ہی کے مالک حقیقی ہونے کا در انکار کسی نے نہیں کیا ہے عقیدے اور زبان کی حد تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے اصل چیز ہے اس کو عملی زندگی میں لانا اصل چیز تو فرما رہے ہیں گیا کہ اپ فرما جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں چیزیں ہم ان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنائیں وہ نورد اعلیٰ عقابینا اور ایک بار پھر اپنی پیٹھ کے اوپر پھر جائیں پھر ایک بار یعنی ہم آئے گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آئے خدا نے ہمیں سچائی کی راہ بتائی علم وہی نازل کیا اس راہ سے ہم یہاں آئے سیدھی راہ پر پیٹ پھیر کر پھر وہیں پہنچ جائیں جہاں سے چلے تو ایسی بےخوبی تمہارے مطالبے میں آ کر ہم کر لیں بادہ حضان اللہ جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے زبردست جو مطالبہ و وصار ہے مشرقی مکہ کا کہ آپ ہماری طرف آ جائیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے ایک آفتاب جب طلوع ہو چکا ہے تو ہمارے لیے اندھیروں میں بھٹکنے کا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا جب ایک آفتاب طلوع ہو گیا ایک سورج نکل آیا ایک کتاب ہدایت مل گئی اللہ تعالی نے ہم کو دے دی سچائی ہمیں عطا فرما دی. تو اس کے بعد یہ کی کی ناصی پاسی کتنا بڑا شکران نعمت ہوگا۔ کہ ہم اس کو چھوڑ کر تمہاری راہ پر چلے aaye پھر ایک بار بھٹک جائیں۔ ہدایت کی راہ سے پھر وہی گمراہی میں پہنچ جائیں۔ کیسے یہ تو ایسا ہوگا کل لذیس دعوتو الشیاطین فی حیران لہ اصحاب يدعونه الى الهدى نا جیسے کسی آدمی کو شیطان بہکا دے۔ راستہ بہکا دے بھٹکا دیں حیران گھومتا پھرے وہ۔ حالانکہ اس کے بہت سے دوست تھے جو اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے تھے لہو اس حابو لہو الدا سینا اور کہہ رہے تھے آؤ ہماری طرف ایک آدمی کے دوست ہیں خیر خواہ ہیں ہمدرد ہیں اس کو صحیح راہ پر بلانے والے موجود ہیں اس کا ہاتھ پکڑنے والے موجود ہیں دوسرے اس کے دشمن اس کے بدخواہ اس کو بھٹکا رہے ہیں راہ سے وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو اپنے خیر کو چھوڑ کر بدخواؤں کی بات راہ بھٹک جائے اپنے ساتھیوں ان, ان, ان کا جو اس کا دکھ اور سکھ محسوس کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ ان کی راہ پر چلا جائے جو اس کے دشمن ہیں کیسی بیوقوفی کی بات ہو تو ایسا ہی ہو جائے گا یہ تو اگر میں اللہ کی ہدایت چھوڑ کر وہ جو میرا خالق و مالک ہے اس کی بات چھوڑ کر میں تمہاری بات مانتا ایسا ہو جائے گا کل انہدا اور آپ کہہ دیں راہ بتانا صرف اللہ کا حق ہے کسی کا حق نہیں راہ صرف وہی بتاتا ہے انََََََََََّ حد اللہ حول خدا سب جھوٹ بولتے ہیں جتنے بھی راستے طے کرتے ہیں زندگی کے اصول ضابطے بناتے ہیں کہتے ہیں اس طرح زندگی چلو یہ ہے صحیح راستہ سب جھوٹ بولتے ہیں راہ صرف خدا بتا سکتا ہے ان نہ ہد اللہ اول خدا اسى كى بتائے راہ اسی کا بنا ہوا نظام اسی کے دیوے ہوئے اصول انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا انسان صحیح اصول صحیح ضوابط صحیح قوانین اور صحیح راہ زندگی کوئی عطا نہیں کر سکتا یہ حکم دیا گیا ہے عمر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لینسلی کہ ہم زندگی میں اسلام کا رویہ اختیار کریں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے یعنی اس حکم کے ہمیں داد کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کا رویہ اختیار کریں معلوم ہوا خدا کی اطاعت کرنے کا جب آدمی اقرار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام کا اقرار کرتا ہے اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو قبول کر لینا جب یہ کہتے ہیں آپ کے امیر کہ ہم جو ہے ہم نے ہم, ہم, ہم نے تیری اطاعت قبول کی ہے اللہ تو ہمارا الہ ہے الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے مطالع لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا اے اللہ تو ہمارا مطاع ہے یعنی ہم تیرا کہنا مانیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لینسل ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیرا کہنا یہ مطلب ہوتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسلام کا روی اختیار کریں یہ نہیں کہ بس ایک آدھ بات ایک آدھ بات میں اللہ کی داد کا مظاہرہ کر دیں لِنُسْلِمَ لِرَبِّ اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے اس کے لیے اسلام کا روی اختیار کریں یہ ایک دعویٰ اور اس کے ساتھ دلیل ہے جو عالم کا پروردگار اور مالک ہے حقیقت میں وہی زندگی کا مالک بھی ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے اس لیے اس کا حق بنتا ہے ہماری زندگی پر بھی کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے رب العالمین ہے اور رب العالمین ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ اس کے لیے اسلام کا رویہ اختیار کیا جائےمین ہم کسی کے آگے اسلام نہیں کسی جھوٹے جھوٹا عقا کے آگے اسلام کا ربی اختیار نہیں کریں گے بلکہ ہم رب العالمین کے آگے جو حقیقی معنیٰ میں مالک کائنات ہے اس کے آگے اسلام کا رویہ اختیار کریں العالمین یہ ہمیں حکم ملا ہے و عن عقیم الصلاط و تفو اور یہ حکم ملا ہے کہ نماز قائم کرو اور تقوا کی زندگی اختیار کرو وہ الزی لحیۃ توشرون اور یہ کہ ہمیں اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے یہ کل خلاصہ ہے اسلام کی تعلیمات جو ہمیں ملا ہے ہم اس کے بعد یقین کریں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے یہ آپ نے گیا ڈکلیریشن دے دیا ہے. اسلام کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایک ڈکلیریشن دے دیا یہ ہے ہمارا پورا کیس جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے اللہ رب العالمین ہے اور ہم نے ہم سب نے سارے انسان اس کے آگے اقرار اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بڑا ہے لیکن اقرار اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اسلام یعنی زندگی کے سارے معاملوں میں اس کی اطاد کرنا چونکہ وہ رب العالمین ہے اور اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور نماز اور تقوی کی زندگی یعنی اسے اس ڈرتے رہیں ہر بات میں اور اپنے اعمال کا حساب کتاب ہمیں اس کے پاس جانا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا عمل ہے اس کے اس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ فَيَكُونَ اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ دلیل دیے یہ دلیل دی گئی ہے یوم آخرت اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی اصول کے ساتھ پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کسی اصول سے پیدا کیے گئے ہیں کھیل نہیں ہے یہ زمین اور آسمان کوئی کھیل نہیں ہے کھیل کھیل میں نہیں پیدا کر دیا اللہ تعالی نے جیسے ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ ایشور جی کی لیلا ہے یہ لیلا ویلا نہیں ہے یہاں پہ کوئی لیلا نہیں ہو رہی ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے منصوبہ ہے یہ کھیل نہیں ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعال نے ایک اصول ایک ضابطہ ہے یہ اس کی ہر چیز کسی اصول میں بندھی ہوئی ہے ضابطے میں بندھی ہوئی ہے کسی مقصد کو نتیجے وجود میں لانے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ہر چیز یہاں بیج بولتے ہیں آپ نیم کا تو نیم نکلتا ہے جامن میں سے جامن نکلتی ہے جامن سے نیم نیم سے جامن کبھی نہیں نکلتا ہے ہر ایک چیز کا اصول ہے آدمی کے آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے گھوڑے کے گھوڑے کا پیدا ہوتا ہے ہر چیز کا ایک اصول بنا ہوا ہے یہاں پر ستاروں اور سیاروں کے جو گھومنے کے مدار ہیں وہی مدار ہیں وہ بدلتے الٹتے نہیں ہیں ٹائم اوقات نہیں بدلتے آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں لٹ کر رہتا ہے دائمی نقشۂ نماز دائمی نقشہ نماز کسی دن کی بھی ڈیٹ دیکھ لیں آپ اور دیکھ لیں کہ صاحب پندرہ اگست کو عصر کی نماز اتنے ٹائم پر ہے اب اس کو آپ ہر سال دس ہزار سال تک بھی آئندہ دیکھتے رہیں گے تو وہی ٹائم اسی وقت سورج نکلے گا وہیں پر ہوگا اسی جگہ ایک ادھر ادھر ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوگا اس جگہ سے اتنا صحیح حساب اس کائنات کا لگا ہوا ہے ایک اصول کے ساتھ ہے آگ جلاتی ہے پانی پیاس بھجاتا ہے ہر چیز کا اصول ہے مرض کا بھی اصول ہے اس جرسوں میں سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے تو سارے علم بن گئے تمام ڈاکٹر ایک علم بن گیا کہ کیوں بن گیا انہیں معلوم ہے اس دوا کا یہ اثر نکلے گا اور اس, اس, اس چیز سے یہ چیز پیدا ہو گئی تو علاج ممکن ہوا مرض کا کیونکہ ہر چیز ایک اصول سائنسدان جانتا ہے اتنا اتنا یہ چیز ملاؤں گا تو مل کر کے یہ چیز بن جائے گی پانی کو اتنے درجے پر اوٹاؤں گا تو اوٹنے لگے گا ہمیشہ اتنے ہی, اتنے ہی درجے پر اوٹے گا اور یہ نہیں کہ کبھی پانی جو ہے اس سے زیادہ حرارت پہ اوٹے اور کبھی کم پہ اوٹ جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا ہر چیز کے لیے خدا نے جو سور جو وزن بنایا ہے سونے کا جو وزن ہے چاندی کا جو وزن کا الگ الگ ہے اسی سے توڑ کے لوگ ناپ لیتے ہیں کہ یہ کون سی دھات اور ناپ لیں یہ دھات اصل میں سونا کیونکہ ہر چیز کا وزن ہر چیز کی چیز الگ الگ مقرر کی ہے خدا نے اور اصول میں باندھ کے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے یہ ایک مقدمہ ایک ایک دلیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اصول کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ ہے تو یہاں بادل کو پنپنے کے کوئی مقام نہیں ہے یہاں بے اصولی نہیں چلے گی اس کائنات میں جب ہر چیز اصول کے ساتھ ہے تو بے اصولی نہیں چلے گی خدا کی اس کائنات میں سورج اور نکلنے کا ڈوبنے اور نکلنے کا دن اور رات میں ایک ضابطہ مقرر ہے جب یہاں اس کائنات میں پھول نکلنے اور مرجھانے کا ایک ضابطہ مقرر ہے جب اس کائنات میں تو کیا نیک کی اور بدی اور ظلم اور مظلومیت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے پھاڑ کھائیے کسی کو تو اور مت پھاڑ کھائیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا میں حق کے ساتھ کی بسر کیجئے ظلم کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہر چیز میں تو اتنا ضابطہ خدا نے رکھا ہے اتنا ضابطہ خدا نے رکھا ہے کہ وزن میں اور سائز میں اور خد و قامت میں ہر چیز کے اندر خدا نے زابطے رکھے ہیں ذرا فرق نہیں ہوتا ذرا گڑبڑ نہیں ہوتی کسی چیز میں یہاں اتنی زبردست گڑبڑ اعمال کے معاملے میں ہر چیز کی واچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو واچ نہیں کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے بڑا وسیع لذب اللہ تعالیٰ نے حق حق کے ساتھ یعنی اصول کے ساتھ پیدا کیا ہے اور حق کے ساتھ یعنی بادل کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے اور حق کے ساتھ یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے اس کو چلانے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی بنتا ہے حق کا لفظ بولا لانے کامن بولا اس کا حق خدا ہی کو ملتا ہے کیونکہ خدا پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے تو امر کرنے کا حق بھی اسی کا بنتا ہے اور حساب لینے کا حق بھی اسی کا بنتا ہے جس نے پیدا کیا وہی حکم دے گا وہی حساب لے گا ضابطہ وہی بنائے گا آپ کوئی مشین بنائیں گے انسان کوئی مشین بنائے گا انجینئر اس کا ضابطہ بھی تو وہی بنائے گا یہ ایسے آپریٹ ہوگی ایسے چلے گی وہی تو بنائے گا خراب ہو جائے تو ایسے ٹھیک کریں گے وہی تو بنائے گا انسان کو جس نے بنایا ہے انسان کا ضابطہ بھی وہی بنائے سی بات وہی وہ بنائے گا کہ انسان کو کیسے چلایا جائے گا کھانے کا پینے کا ضابطہ مقرر ہے آپ کے لیے یہ چیز کھائیں گے تو آپ کے اوپر یہ اثر ہوگا وہ چیز کھائیں گے تو یہ اثر ہوگا آپ کے جسم میں اتنا میگنیٹ ہے اتنا کیلشیم ہے اتنا یہ سب چیز مقرر ہے اتنا چونا ہے اتنا آئرن ہے سب چیز مقرر ہے ہر چیز کا ضابطہ خدا نے آپ کے جسم کے لیے بنایا ہے تو یہ ضابطہ نہیں بنایا ہے کہ آپ نیک کام کریں گے تو یہ نتیجہ اور برا کام کریں گے تو وہ نتیجہ وہ ضابطہ بھی اس نے آپ کے لیے بنایا ہے اور جس نے آپ کے لیے پانی غذا ہر چیز کا انتظام کیا ہے اس نے آپ کے لیے ہدایت بتانے کا بھی انتظام کیا ہے ضرور کیا ہے تو جب اس کائنات کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی اصول کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر چیز اصول کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور اس کا اسے حق بھی بنتا ہے کیونکہ وہ خالق کائنات اور کائنات ہے اور جب یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس کائنات میں قیامت کا دن آنا حشر کا دن آنا جس نے آدمی اپنے اعمال کا حساب دے اور سارا یہ پورا فرد عمل خدا کے سامنے رکھی جائے یہ عین اس کا تقاضا بنتا ہے کیونکہ جو کائنات حق کی بنا پر پیدا کی گئی ہے اس میں اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں آدمی کچھ بھی کرتا رہے پیدا کیا ہے اور وہ حشر کے دن جس دن بھی کہے گا کہ حشر ہو جائے تو ہو جائے گا کیونکہ اس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لہذا حشر برپا ہونا یہ اس, اس, اس کا تقاضا مقتضہ ہے اور جیسے اس نے کائنات کو خود سے پیدا یعنی حکم دیا اور پیدا ہو گئی ویسا اس کا حشر بھی جس دن وہ کہے گا اس کا حساب کتاب کا دن بھی اس دن برپا ہو جائے گا جس دن وہ کہے گا یہ اس کے حق ہونے کا تقاضا ہے کہ جب امتحان دیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آؤٹ ہونا چاہیے اس کا رزلٹ بھی آؤٹ ہونا چاہیے اس کائنات کا رزلٹ بھی آؤٹ ہونا ہے اور اس, اس کے لیے میں کوئی حلبل نہیں لگانے پڑیں گے کن فہ کن خدا تعالی کے اشارے کے منتظر ہے ہر فیصلہ اس کا وقت مقرر ہے وقت مقرر ہوتا ہے ایک چیز کا پھر بھی آرڈر جاری کرنا پڑتا ہے پھر بھی ہوتا ہے ایک چیز کے لیے سینکشن لینی پڑتی ہے حالانکہ مقرر ہے گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے کہ صاحب اس سال پانچ پانچ کروڑ روپئے صاحب آپ کی تعلیمی دس میں خرچ کیے جائیں گے یہ منظور ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وزارت تعلیم کو سینکشن لینی پڑتی ہے لینی پڑتی ہے تو حشر کا دن مقرر ہے لیکن اس کے باوجود وہ خداء تعالیٰ کی سینکشن کے محتاج اور اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا تو وہ بربق ہو جائے گا فیو میقول کن فی قول الحق کیونکہ اس کی بات ہو کر رہتی ہے اس کی بات ہو کر رہتی ہے قول الحق یہ سب مشکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسلام کا دعویٰ پیش کر رہا ہے جو اسلام کا کیس ہے اس کو پیش کر رہا ہے اس کی بات ہو کر رہتی ہے ولا الملک یومف حسور اور حقیقی بادشاہی اس قیامت کے روز اس حش کے روز اسی کی ہوگی جس دن سور پھونک دی جائے گی اس دن دنیا کے سارے جھوٹے بادشاہ مفق کھڑے ہوں گے ان کے کوئی حل نہیں جو یہاں پر بہت دب دبے بڑے تخت سے حقیقی بادشاہ حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لگا اپنے ہاتھ میں یہ سارے مجازی چیزیں ہوتی ہیں समझाने भर के लिए कोई हाथ बात नहीं है लेकिन एक समझाने भर के लिए पूरीत बातें करने वाले किधर है बहुत बनते थे बड़े दुनिया जिंदगी लोगों की उंगलियों पर रहती थी उनकी कहाँ गई सारी रुनते किए वो रू भरे चेहरे भरे दिमाग आज कोई नहीं कोई नहीं बोलता लिबन बिल्कुल यूं کوئی جواب نہیں آئے گا پوری کسی طرف سے اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے کر اللہ آج ساری بات اس خدا کے اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جو کہار ہے کے تو اس روز ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہوں گی عالم الغیب و شہادہ غیب جو کچھ مخلوقات سے چھپا ہوا ہے اور شہادہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ شہادہ ہے جو کچھ ہم سے چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے جتنا کچھ ہم چھپاتے ہیں جتنا کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں سارا کا سارا خدا کے سامنے ظاہر ہے اور یہ اسی لیے ظاہر ہے کہ اس کو یہ سارے ریکارڈ کو اس حج کے دن پیش کرنا ہے اس لیے ظاہر ہے تو عالم الغیبی وہ شہادہ ہے چونکہ وہ اس لیے ہماری ساری فرد عمل چاہے وہ ہم نے چھپائی ہو چاہے ہم نے وہ ظاہر کی ہو سب کا سب خدا و تعالیٰ اس روز اس لیے کلکٹ کر رہا ہے اس دن وہاں پر پیش کرنا ہے بہول حکیم الخبیر اور اللہ تعالی دانا ہے اور باخبر ہے حکیم ہے وہ دانا ہے غلط فیصلہ نہیں دے گا اور باخبر ہے اس لیے اس کے پاس معلومات بھی کم نہیں ہیں پوری معلومات ہے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات ہے کہ وہ خبیر ہے اور اس معلومات کی بنا پر اس کا ججمنٹ بھی صحیح ہے کہ وہ حکیم ہے صحیح ججمنٹ دیتا ہے آدھی معلومات کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں دیتا فیصلہ سنانے کے لیے اسے یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ خود کے دیکھو 500 برس پہلے کیا تھا یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے زیادہ فیصلہ ہی نہیں سنایا معلومات ہی نہیں بیچارہ اس کو ساری معلومات ہیں سمجھے اپ ساری معلومات ہیں اور سارے فیصلے صحیح کرتا ہے وہ بہو الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے و اس قالی ابراہیم الی ابیہ اذ ار اتخذوا <عَلِحَا> اصناما یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذہ سے کہا تھا یہ ابراہیم السلام کی کیا دستکاری شروع ہوا ہے اچانک ابھی بیان مشکین مکہ سے بات چل رہی ہے حشر کے دلائل چل رہے ہیں قیامت آنا ضروری ہے اس کی دلیل چل رہی ہے کہ کائنات چونکہ حق کی بنیاد پر بنائی گئی ہے لہٰذا اس حق کی بنیاد پر بنائی سلام مکہ اپنا پیشہ مانتے ابراہیم کے ابراہیم اسلام کے ماننے والے حضوری آپ کو جب ان کے سامنے ڈاؤ تو رکھتے تھے تو چاہتے تھے کہ آپ نے کیا خطاب کھڑا کیا ہے یہ दिन ساری ہے نیا دن کھڑا کر دیا ہے نیا دین لایا ہے نئی نئی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں وہ باتیں ہم سے کر رہا ہے کی باتوں سے الگ بالکل باتیں ہوئی ہم تو پرانے دن کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ماننے والے ہیں ہمیں مت یہ نئی نئی بات ہے تحریت کی بات ہم ہم، ہے ہم پرانے دن کے تم نے تو گھر میں فساد برپا کر دیا ہے جن لونے پکڑ لیے ہیں پورے گھر میں ہنگامہ دل بھر بحث رہتی ہے پورے گھر میں فساد برپا کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے بڑی خدمت انجام دے رہے ہو جائے اسلام کا دین کافی نہیں ہے بزرگوں کا مذہب کافی نہیں ہے یہ بات تھیں جو حضور سے کہی جاتی ہے تو حضور اقبال السلام بتانا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے اس دن ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا خدا پیشہ تقسیم کرتے کمر سے بیزاری اور سکھ سے بیزاری کا اظہار تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا انہوں نے کیا گھر کا بٹوارا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا گھر میں فساد کیا اور اپنے باپ سے لڑائی لڑکے چلے گئے باپ اور جیسے تم آج میرے خلاف فارہ ہو گئے ہو ان کی قوم بھی ان سے جھگڑ گی اور اس قوم نے ان کو رہنے دیا اپنے وطن میں اور نکال دیا کیونکہ تم مجھے اپنے وطن میں نہیں رہنے دے رہے اور مجھے نکالنا چاہ رہے تو یہ کہانی جو میری اور تمہاری یہی تو ظاہیم علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی کہانی انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی طرف دعوت دی تھی ایسے ہی رنگ بلایا تھا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات وہ کہتے اور جیسے تم میری مخالفت کر رہے ہو ویسے ہی ان کی قوم مخالفت کرتے اور ان پر بھی یہی الزام تھا اور گھر سے لڑائی انہوں نے بھی شروع کی اور اپنے باپ سے لڑکے چلے گئے اور باپ نے ان کی قوم نے دیا تو یہ سارے الزامات جو تم مجھ پر لگا رہے ہو پر آتے ہیں بس اپنا بات ہے جیسے آج ہم کوئی بات کہیں اور مثلاً ہم نہیں کہیں ہم کو عصار کے خلاف بولیں یا صد کے خلاف بولیں اور کوئی آدمی ہم سے کہنے لگے میں تو بزرگوں کا دین کافی ہے ہم تو شیخ ابو القادی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں یا پیران پیر کو کے صادر کلیدی کو مانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کو مانتے ہیں آپ یہ کون نیا دین نکال کر کے لائے یہ نئے با نے برپا کر دیا ہے جھگڑا کر رہے ہو بہ رہے ہو لوگوں ہم, ہم کہیں گے نہیں حضرت شیخ عبدالقادر القعلی جانے بھی تو یہی کہتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں میں ان کے اقوال پیش کروں اور ان کی زندگی پیش کروں وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ یہ کہیں تو ان کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت اضوروں میں یہ نئی بات لے کے کہاں کھڑا ہو گیا, گیا اور یہ تو خیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے یہ کہا گیا حضرت شیخ عبدالقادر الخال کو ان کی زندگی میں یہ کہا گیا کہ یہ تو سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے ہزاروں یہ کہا کو چلا دیا گیا عمراہ منید کے دین کہا گیا تو میں یہ ساری تعریف ہوں کہ بھائی آپ قادی نسل ہیں سبحان اللہ لیکن یہی تعلیمات ان کی نہیں ہیں یہی باتیں انہوں نے کہیں ساری کی ساری اس طرح سے قرآن کریم ابراہیم السلام کے یہاں سوچ سکتا تم جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو اور تم جن پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو انہیں یاد کرو ہم پر الزام ہے ایک اللہ کی طرف کیوں بلاتے ہیں آخرت کی بات کرتے ہیں پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینے کی بات کر رہے ہیں ہم پر الزام ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہیں بھی سب سے پہلے. پھر کے خلاف بیداری کا اعلان تو سب سے پہلے انہوں نے کیا انہیں یاد کرم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا. اپنے باپ آزر سے کہا بقاعدہ آزہ کا نام میں ڈن گیا پرانی میں اس لیے حالانکہ کہیں سے قرآن شریف کی اور کہیں مثال نہیں لیلتی. نام بھی لیتا ہے قرآن کریم یہاں خاص طور سے نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے باپ کے نام کے بارے میں بڑا اختلاف تھا اور آپ میں بڑی گڑبڑ کہیں کوئی نام کہیں کوئی نام سلمود میں کہیں کوئی نام کہیں کوئی نام قرآن کریم اس نام کو متعین کر رہا ہے جو ان کے باپ کا نام آزر تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہا تھا یاد کرو کہا تھا کیا تم ان بتوں کو اپنا معمود بنائے بیٹھے کفی ودین اے باپ میں کو بھی اور تیرے قوم کو بھی سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں سر گمراہی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ اپنے بات کے خلاف علام بغاوت بلند کرنا اور شرک کے خلاف سری آواز میں بغاوت کی آواز بلند کرنا یہ کوئی خاص میرا خاصہ نہیں جیسے علیہ السلام نے بھی اس طرح دیکھا ارا کا آپ پہلے ان حالات کو سمجھ لیں تب آپ کو یہ پوری سمجھ میں آئے گی جن حالات میں ظاہر علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کیا مطلب بنتا ہے کیا مطلب بنتا ہے زہر السلام کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً اکیس سال پہلے علیہ السلام پیدا ہوئے تقریباً اکیس سال پہلے اور عراق کے شہر عرم میں پیدا ہوئے عراق کا یہ شہر عر ہے یہ اس کی راجدھانی تھا جیسے دہلی ہندوستان کی راجدھانی اس راجدھانی میں پیدا ہوئے شہر عرب اس کی خدائیاں ہوئی ہیں की खुदाइयाँ हुई भारत की जो कदीम कौमें हैं ये वहीं से आई उर् आपके जो मोहन जरा अरबा के जो घर हैं वो और उर् के जो घर हैं इनकी तहवीरें बिल्कुल यकसा हैं तीन मूर्तियां निकली वहीं से आई तो उर् जो है वहां पर पैदा हुए हजरत इब्राहिम अलग उस शहर उस इराक की जो जमाने में जो कैसीत थी उसको आप समझिए पूरा ये रुकू है आज पूरा नहीं हो पाएगा لیکن اس کی تبھی آپ سمجھ لیں تو آگے کی آیتیں اچھی طرح سمجھنے آئیں گی بہت کیونکہ ان آیتوں میں بہت لڑکھڑائے ہیں تفصیل کرنے والے بڑی ٹھوکرے کھائی بہت ہی اختلافات ہیں اس چیز کا اگر آپ سیاب سمجھ لیں گے کانٹیکٹ تو آپ کو اچھی طرح سے آ جائے گا پورا تو عراق کے شہر عرب میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیس سو برس پہلے حضرت ان کے باپ آزر جو تھے سب سے بڑے عہدے बादशाह के दरबार बादशाह का नाम नमरूत था ये नाम नहीं थी। बल्कि ये बादशाह जो भी होता था उसको नमरूद कहा जाता वहां पर जो उस वक्त रिवाज था वो ये कि वो लोग सितारों की प्रस्तुत करते थे सितारों की चांद की सूरज की प्रस्तुत करते थे चेहरे लड़ीना था जो उर्ग के पास था वहां पर सूरज थी तमाश देवता की प्रस्तुत होती थी तमाश अनेज اور یہاں پر ننار یعنی چاند کی پرستش ہوتی شہر ار میں چاند کی پرستش ہوتی تھی ننار کا ایک بہت بڑا مندر تھا وہاں پر چاند دیوتا کا بہت بڑا مندر تھا اس مندر میں جو پجاری رہتے تھے وہی پجاری سب کچھ ہے شہر ار کا سب کچھ ہے ہر شہر کے الگ ایک قبائلی نظام تھا بنا ہوا تھا ہر شہر کی حکومت الگ تھی وہاں کا دیوتا الگ تھا اور اس دیوتا کے تھرو حکومت ہوا کرتی यानी जैसे नन्नार देवता उनका था यानी चांद देवता इसलिए कुछ लोगों ने इसका नाम कमरीना लिखा शहर का नाम कमरीना तस्वीरों में तो कमरीना इसलिए लिखा कमर कहते हैं चांद को और अरबी में क्योंकि यहाँ चांद की प्रस्तुत होती थी नन्नार नन्नार उनकी जबान में नन्नार कहते थे नन्नार देवता की प्रस्तुत होती थी इसलिए इसको कमरीना लिख दिया फिर चांद की प्रस्तुत बहुत बड़ा सबसे ऊंची पहाड़ी पर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर नन्नार देवता का मंदिर था اس کے اندر جو راہب رہتے تھے ہر مقدمے کا فیصلہ وہی کرتے تھے وہی ہائی کورٹ تھے وہی سپریم کورٹ تھے ان کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی سارے چڑھاوے نظر نیاز انہی کے پاس آتی تھی بادشاہ کو بھی وہی نامونی یعنی سیاسی حکیمیت بھی انہی کے ہاتھ سے اور وہ خود کو نمائندہ کہتے تھے چاند کا چاند دیو سال اور چاند کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمائندے تھے وہ گویا خدا کے ساتھ شریک مانے جاتے تھے और इसलिए उनको भी खुदा कहा जाता था और उनके आगे लोग थक चुकाते थे नमरूद ने जो खुदाई का दावा किया कहा जाता है और उसके आगे लोग थक चुकाते थे, थे या इबादत करते थे तो इसी इसी इसी एतवा हमारे हिंदोस आप समझ सकते हैं हिंदू हजरात से कि हिंदू हजरात जो बुद्धों को पूजते हैं तो ये खुद मानते हैं, ये हैं। कि ये पत्थर होते हैं ऐसी बात नहीं ये पत्थर नहीं मानते अपने हाथ से तराशते हैं अपने हाथ से घड़ते हैं पत्थर हैं इसको करते हैं लेकिन फिर क्यों पूछते हैं वो यू पूछते हैं कि ये खुदा के नुमाइंदे हैं और जब हम कोई खास मंत्र पढ़ते हैं तो ईश्वर जी का असर जैसे करंट दौड़ जाता है किसी लोहे में ऐसे ईश्वर जी दौड़ जाते हैं इन पत्थरों में लिहाजा जब हम इन पत्थर के आगे चीस निभाते हैं ईश्वर जी के आगे निभाते हैं लिहाजा मंत्र जब पढ़ जाते हैं और हवन वमन हो जाता है तो वो मूर्ति जो किसी दुकान से खरीदी गई थी वो खाली मूर्ति नहीं रहती है वो ईश्वर बन जाती है और वह नुमाइंदा बन जाती है तो इसी तरह से ये हजरात जो थे जो चांद देवता के नुमाइंदे थे और चांद देवता बारी तला की शुक्र था खुदा के मुंसिल नहीं थे वो उसके नुमाइंदे होने की वजह से पुजारियों का वही मकाम था कि उनकी किसी फैसले के ऊपर को उमली नहीं रख सकता था और बादशाह को भी वही वो, वो करते थे नामोनेट करते थे और जो मूर्तियाँ रखी हुई थी वहाँ पर वो चाँद की नुमाइंदगी करती थी उनकी प्रस्तुति का मतलब है कि हम चांद देवता की प्रस्तुति कर रहे हैं ان کے نام باقاعدہ ملکیتیں تھی چاند کے نام چاند دیوتا کے نام باقاعدہ جائیداد وقت جیسے یہاں بھی ابھی رام مندر کے کیس میں جو ہے انہوں نے کیس کیا ہے جو یو के کے سالسٹر جنرل تھے انہوں نے کہا کہ میں شری رام شری رام کا میں دوست ہوں بھگوان رام کا بھگوان رام کے دوست کی حیثیت سے کیس فائل کیا ہے انہوں نے دوست کی حیثیت سے جائیدادیں ہیں باقاعدہ ان کو پرسن مانگ کے جائیدادیں وقت کی گئی ہیں اسی طرح اس چاند دیوتا کے نام جائیدادیں اور بڑی بڑی چیزیں وقتی کی چڑھاوے آتے تھے یہ سارے چڑھاوے ظاہر ہے کہ وہ بیچاری پتھر کی مورتیاں کیا استعمال کرتی یہ انہیں پجاری حضرات کے استعمال میں آتی تھیں اپنی لڑکیاں بھی چڑھاتے تھے وہ. وہ لڑکیاں بھی کے استعمال میں آتی ہر دلہن وہاں بن کے جاتی تھی اور پجاری حضرات اور کے بعد کے وہ متبر آتی گویا सिंडिकेट उन्होंने मना रखा था पूरा जो छाए हुए थे सियासत उनके हाथ में थी कोर्ट उनके हाथ में था लोग तकदीरें उनके हाथ में थी वाह लोग थे तावीस गंडों पे ज्यादा फिट करते थे वो भी उन्हीं के हाथ में था हर चीज जो था उनके हाथ में थी एक जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कह दिया जाए कि चांद देवता कोई चीज नहीं होती ये बुद्ध बेकार है ये चांद के नुमाइंदे नहीं है चांद कोई देवता नहीं है اگر یہ کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مندر بیکار ہے فراڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مندر میں بیٹھے پجاری بھی فراڈ ہے جو اس مندر کے حوالے سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے سنائے گئے فیصلے بھی فراڈ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی فراڈ ہے جو ان سے سرٹیفکیٹ لے کر کے بادشاہ بنا ہے. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مورتی کو اٹھا کر پھینکنا خالی مورتی کو اٹھا کر پھینکنا نہیں بلکہ نمرود کو اٹھا کر کے پھینکنا یعنی جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے مورتی کے خلاف آواز بلند کرنا یا چاند دیوتا کے خلاف یا چاند دیوتا کو یہ کہنا کہ یہ دیوتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نمرود تم بھی بادشاہ نہیں ہو صاف طور سے اس کی زد سیاست کے اوپر جاتی ہے اس لیے نمرود بادشاہ اس کو برداشت نہیں کرتے اور اٹھا کر آگ میں دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میری حکومت کو پلٹ دینا چاہتے ہیں حکومت کی بات کہاں سے آ جاتی ہے سیاسی پہلو کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے یہاں سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ساری بنیاد اس کے اوپر کھڑی ہے اس لیے قوم ساری خلاف ہو جاتی ہے اس لیے سارے پجاری خلاف ہو جاتے ہیں اس لیے گھر والے سب باپ خلاف ہو جاتا ہے کہ اس کا تو عہدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے جو نورود کے دربار میں سب سے اونچا عہدہ اس کو ملا ہوا ہے بات اگر صرف یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کی پرستش کروں گا اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیا بھیڑا कोई झगड़े की, की बात नहीं है इसको उसको भी ऐतराज़ नहीं है दुनिया में किसी को भी ऐतराज नहीं होता अपने अपने अंदाज से लोग पूछते हैं आखिर उसी शहर उर्मे लोग चांद देवता की प्रस्तुष कर रहे हैं बराबर शहर लरीना में सुरेश देवता की कदना ही नहीं कर रहे بغوت کر رہا ہے کون بغاوت کر رہا ہے, ہے. کر رہا ہے؟ دس دیوں دنیا میں اور بھی ہوں گے کر اپنے اپنے حقیدے, اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں ابراہیم علیہ نے پیچھے پڑ گئی آج مجھے لا دو باپ بھی پیچھے پڑ گیا بادشاہ پیچھے پڑ گیا تخت شاہی لڑ اٹھا اس بات سے ایک آدمی کے ذاتی خیال ہے کہتے سر پھرا ہے دماغ گھوم گیا ہے کرنے دو بادشاہ کیوں کام رہا اس کی نہیں کیوں حرام ہو رہی ہے اس لیے حرام ہو رہی ہے کہ بات چاند دیوتا کو نہ ماننے کی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اسی میں نمرود کی حاکمیت بھی آ رہی ہے اس لیے نمرود کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے پورا اس کا کانٹیکٹ پورا آپ اس وقت کے حالات کے اوپر نظر رکھے جو حالات اس وقت کے ہیں اس میں ابراہیم السلام کی دعوت کا مطلب خالص سیاسی ہے اور اس لیے فوراً وہ دربارے نمرود مطلب کر لیے جاتے ہیں کہ تم جو ہے کیوں کہ نمرود نے جب بادشاہی کی خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نے جیسے خدائی کا دعویٰ کیا یا نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین آسمان میں نے بنائے اور چاند میں نے بنایا ہے سورج میں نے بنایا ہے اور بارش میں برساتا ہوں اور بیٹے میں دیتا ہوں یہ تو پاگل تھے نہ مان... نہ کہنے والا پاگل تھا نہ ماننے والے پاگل تھے کیسے مان سکتے تھے یہ تھے فرون کے ابا کون تھے اور نورود کے ابا کون تھے یہ خود پیدا ہوئے سب کے سامنے ایسے بوڑھے بھی زندہ ہوں گے جن کے سامنے یہ خدا ہے تو خدائی کے دعوے کا مطلب کیا ہے خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی نمائندگی کے جملہ حقوق اپنے نام ریزرو کر لیے تھے جیسے بھارت میں بھی ہوتے ہیں سورج ونشی اور اور چندر ونشی یہاں بھی دیوتاؤں کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے نام سے راج پاٹ کرتے ہیں ان کے نام سے جیسے کہ رام جی کی خاؤ کے نام سے تو ایسے نام سے جو راج پاٹ ان کی آڑ میں ہوتا ہے ایسے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا بن کر بیٹھ گئے تھے خدا بن کر بیٹھ گئے تھے ان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ بنی اسرائیل کے علماء کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود یہ خدا بن گئے ہیں اور من دون اللہ جگہ جگہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے خدا بن گئے ہیں تو خدا بن گئے ہیں کیا مطلب علما خدا کیسے بن جائیں گے کیسے بن جائیں گے کیا وہاں پر بارش برسانے لگے ہیں یا سورج نکالنے لگے یا ڈوبونے لگے ہیں خدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قابض ہو گئے ہیں قسمتوں کے اوپر جیسے سارے جملے اختیارات انہی کے ہیں انہیں کے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے تو نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ اسی معنی میں کیا تھا ورنہ اللہ کو تو خدا کے حوالہ موجود ہے ابراہیم السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی کو مانتا ہوں مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے خود کہہ رہے ہیں مطلب قوم مانو یہ اللہ کو مانتی تھی ان کے قوم صاف قرآن میں اشارہ موجود ہے تو خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اس نے اپنی حاکمیت کا دعویٰ کیا اور تمام لوگوں کو اپنی مٹھی میں جھکڑ لیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے جب نارۂ بغاوت بلند کیا چاند کے خلاف چاند دیوتا کے خلاف اور بدھوں کے خلاف تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کی پوری زد میں تو یہ پورا ادارہ آ رہا ہے پورا انسٹیٹیوشن آ رہا ہے نہ پجاری رہیں گے نہ مندر رہے گا نہ پجاری نہ پجاریوں سے سینکشن جو بلی ہوئی سیاسی حکومت ہے وہ باقی بھی نہیں رہے گی کو پکڑو اور ختم یہ تھا سارا سارا ساری کہانی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے سے کیا ان کو یہ چاند کی جو دیویاں ہیں ان کو تو خدا بنایا پڑا ہے اِن آرا کا واقعہ کفی مبین میں تو تجھے اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں پاگل بنا رکھا ہے تم کو چند لوگوں نے پوری قوم کو میرکوم بنایا پھر ہے وہ قزالی کنوری ابراہیم اسلم یقین اور اس طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو اپنی بادشاہت جو زمین و آسمان میں ہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں بچ جائے یعنی ابرحیم اسلام میں یہاں سے ایک موڑ آیا جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے پاگل بنے ہوئے ہیں لوگ لوگوں کے ہاتھوں ایک موڑ آیا اور انہوں نے خدا کی کائنات پہ نظریں دوڑانا شروع کی چاند و سورج کو دیکھنا شروع کیا کہ اس کا چکر کیا ہے اس پہ غور کرنا شروع کیا تاکہ انہیں صحیح ایمان و حاصل ہو جائے وہ اپنے صحیح خدا کو پہچان لے یہ کائنات میں غور و فکر کرنے لگے اور اس کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حق اللہ تعالیٰ نے لکھایا اب اس کے بعد یہ ایک طویل بحث ہے اس کو آپ اگلے ہفتے کوئی سوال اس کے بارے میں میں لوگ کہتے ہیں کہہ کہ دیا سورج کو بھی اپنا خدا کہہ دیا پیغمبر تو کافر ہوا نہیں کرتے ہیں سب تو خدا مانے کر رہے ہیں تو مسلمان کیسے ہوئے اس بات آئیں گی کچھ سوال